مال و دولت کیا ہے ابو حازم رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا مال و دولت کیا ہے انہوں نے فرمایا دو چیزیں ایک اللہ سے راضی رہنا یعنی اللہ کی ہر تقدیر پر اور ہر فیصلے پر بہ رضا اور غبت خوش رہنا دوسرا لوگوں سے مستغنا رہنا ان سے کہا گیا کہ آپ تو مسکین ہیں تو فرمایا میں کس طرح مسکین ہوں جبکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ میرے مولا کا ہے اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے وہ بھی میرے مولا کا ہے